یار سالب نہ سولہ لالب بیک یا رسول اللہ سالب نہ بیک нулась orhau يُزَهُّهُ عَن شَرِيكٍ فِي مَا حَسَبَ مُنَزَّهٌ دل سے شریف کرنا دوستا باب دا شکریہ شہادت جنہ نے اہتمام فرمایا رب العالمین شان و و صدقہ سب دی حاضری قبول فرماوے راج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سنگم کا مبارک مہینہ موضوع ظاہر بات اس مناسبت تو دا عنوان ہے میرا جی سجیے اور میں اولیاء چند گل اور راج سب دمبیا سلام پہلا کرسا تصا ملک دے اندر مختلف علماء مقررین تو سن چکے ہو گے دوسرا نہیں ان شاء اللہ مطابق وہ متعلق میں جیڑی کچھ چند گلا کر جناب نے گوش گزار ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ ہوئے سبحان موضوع اور عنوان مصروف ہون تو پہلا منظوم کلام ایک پرسوں چوتھ اللہ تعالی دی تو لکھنا نصیب ہوا ہے جناب سماپت کری حقیقت دی دے اور رنگمائی حقیقت شہید راہ راہنمائی ہوجاون اندر اشارات ایسے ہون گے کہ فاحما من فاحم آلے من آلے ما ہوا من ما. سبحان اللہ سمجھ گیا سو سمجھ گیا جان گیا جان گیا محروم رہا سو اشارے زبردست ہونے اور ہر بند نا دل تصدیق کرے گا کہ یار گل جس معنی ہے پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے ان کا سے فغان بھی کرے رب کے آ کے فقان بھی جو آنسو نہیں ہے جو آنسو نہیں ہے تو رولے زبانی سنو آ لو گو اگر سمجھ آئے تو پڑیا جی ہوئی مشرا سنو آ لو لو فصل فصل مسل ہے فصل جدائی وسل ملاپ لیکن میں نے ضرورت شیری کی وجہ سے فتح دے دی زبر دے دی نقل والے آئے عقل چل بسے نکلی رہ گئے ہیں غیر قوموں کی نقل اتارنے والے نقل والے آئے اقل چل بسے فصل والے آئے بسل چل بسے ارے گلستہ نہیں ہے جو گلستہ نہیں ہے تو کیا باغبانی سنو آئی اب یہ بند جو پیش کر رہا ہوں اس پر ذرا غور کرنا کافی دوست مجھے جانتے بھی ہیں میرے مزاج کو بھی جانتے ہیں لیکن بات حقیقت میں ان شاء اللہ نہ پرچا نہ پرچی نہ پچا پر نہ پرچا پر جی، خرچا نہ پر نی جی، فقط تھی چاہے ہے پرچا نہ پرچی چان فقط فقتی کو چار ہے امداد ارشی الیکشن کی ہے یاروں بک بک پرا فکری گل کی میں پہلو آگ بیٹھا میں ایک نو باب والا جا سیز بت مشورہ بات کر رہا ہے جبر تو ہے نہ لڑائی نہ جبر لگنے یہ پی سال اس خدائی نی پڑھا ہے کہ اقبال کو کسی نے پڑھا پڑھیا جو پڑھیا ہے کوئی ایڈا پکا پڑھیا ہے جہاں فیصلہ دیاں گے نا نہ شیر پرچی نہ خرچا نہ خرچی فقط سکتیں کوچار ہے امداد الکشن کی ہے یارو الکشن کی ہے یارو بک بک پرانی آئی کہاں اگلی سنو تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی نہ تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی ملے بس خدا خدایا ملے بس خدا یا تیری مہربانی سنو نے سنویا آئی کہاں ہے سب کا بیان بھی تو سنتا ہے سب کا بیان بھی آیا دیکھتا ہے چھپا بھی آیا بھی سن لے ہماری تو سن لے ہماری یہ دردی کہانی آلو گو نئی دیکھ اور غور ہوئے بھائی جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا جھر دیکھتے ر ہے دھا مگر شور ہر سو سویرا سویر مگر شور ہر سو سویرا سویرا پیدا کہیں ہر پاس سویرے دعوا لیکن عجیب گل ہے مرد جمنا ہی رہ کوئی ویخے تو شیر ربانی ایمان نال دسیا جائے ویکے گی ہجمیری ہو میری ہو سا بندگی ہو گئے وہ چلو نہیں یار تو کلندر اقبال ہی تو لو جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں نظرتا نہیں ہے کہیں بھی کسی کو نہ دل میں رہا ہے نل میں رہا ہے نہ من سنو آ لوگ نہیں ایک غفلت میں کیوں سو گئے ہو دشمن کے فتنوں میں کیوں کھو گئے ارے جہاں کی نشان سنو آ جہاں کو دکھا دو ارے جہاں کو دکھا دو کمال روحانی سنو آ چشتی ہمارا منشور اتنا چی ہم منشور اتنا باقی سبھی کچھ سمجھو ہے فیتنا او oh, دین نبی پر ارے دین نبی پر لٹا دو جمان سنو آ لو ارے عزت نبی پر لٹا دو جمان to know our... دل دونا سے جڑا جناب کے سامنے پیش کیتا کیا طرف آنا س... میرا جو سجا اور میرا جو اولی گیا جی میں نظم کا سرو لیا جی اس موضوع کا سرو ملا شا ہو سکتا ہے اس سوستے زیادہ ہو جائے عام سنیا سنائی یا گلا میرا مطلب ہے انہیں کتاباں دیا نہیں جہاں تقریر لکھا ہوئی ہزور د جوڑے پاک کا سدگا ہر موضوع ایک دنیا کے اندر نیا موضوع کتابوں سے کتابوں سے تحریر شدہ نہیں لیا جاتا یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان سے خود کتابیں تحریر ہوں ہاں نم, نم, نمیاں کتاباں بڑھن پتا لگے اللہ! اسلام کا اور اہل سنت کا دین اسلام مذہب اہل آل سنت اس کے سوا کچھ ہے نہ ہو سکتا ہے ایمان ایماند عزیزم سید امبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معراج شریف چار حصے یا چار مرحلے میں تقسیم ہے پہلا مرحلہ مسجد حرام مکے شریف والی مسجد شریف اس مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک یہ مرحلے کا ذکر آیا ہے سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہے سن کے میں تلاوت کی ہوں آئے دوسرا مرحلہ وہاں سے سدرا کل کل تھا وہ بیری کا درخت نام وہ بیری کا درخت کیویں ہے نام مشارکت ہے حقیقت خدا جا جیب جنت ایتھے سیب ایتھے کیلا جنت کیلا ایتھے امرود جنت امرود نام مشارکت ہے حقیقت کی وہ تے پھر حضور نے فرمایا نہ اکھ دیکھ کنیا کیسی عجیب سدرت منتہا یہ تھلے والوں دا جو سلسلے اتنے نے اتے جا کے رک جس کا ذکر آیا ہے سورہ نجم شریف سورہ نجم دیاں دیا پہلیا اٹھارہ آیات پہلیا اٹھارہ آجات وہ بھی حضور دے میراج دے متعلق آل کد نزل تنگ را ہند سدرا تل بنتا سونے لبیل دو کور رب نو ویکل یا میل اصلی شکل چند دا سا تل بنتا اللہ کو دیکھا یا جبریل کو اس نے درپی ہونا مقصود نہیں مقصود جنوب بھی ویکیا ہے اللہ نے یہ دسیا ہے ویکیا کتنے وہ ہے سدر المنتہا کے پاس یہ مطلب یہ لکھ لیا اگلے مرحلے کا دک نظم ہے تیسرا مرحلہ شریف اکلام ارشد فرشتے اللہ بھی لکھ رہے ہوں نے. اپنے شہدیا کو شبرت لوگ و جو تھلے ہونا جو جاتا لکھ دے دیا نا سونے نبی کے ہیں یہ صحیح حدیث آیا صریف اکلام کا مرحلہ کلما دی آواز لکھن وہ قلم ربانی نہیں شان ہر کوئی آنکھیں میں بھی آخ شانا او آخری آکھ شانا کتھے قلم ربانی یارو کتھے قلم کلمے د کنے مرحلے ہو گئے چوتھا مرحلہ جس میں مبارک نا کتنے جان درش تاندے مرحلے کا جکر اہادی سے مبارک پڑھنے نہیں آیا مگر بڑے بڑے جلیل قدر محدثین خالی صوفیہ نہیں محدسیم نے بھی ذکر فرمایا ہے اپنے عقیدے دیا کتاب کہ سونے نبی جسم سما عرش شعم کے بب جسم وہابی حضرات کتابوں لیکن سڈے ایک بہت بڑے محدث محدث ابن سرائے تین سو پانچ ہجری میں جن کی وفات ہے امام بخاری کے زمانے کے شافیوں کے بہت بڑے امام ہیں حدس اخبار مجموعہ رسال ہزار روپئے کا مجموعہ ہے تی ہزار د واہ واہ رسالہ مبارک شامل ہے لیا مسور سب داخل نبی صلی اللہ وسلم اپنے جسم مبارک تشریف چار مرحلے پورے ہو گئے بولو پہلے مرحلے کا منکر تو ایمان ہو گیا دوسرے مرحلے کا منکر بھی ایمانوں چلا جائے گا تیسرے کا گمراہ ہوئے گا چوتھے کا سنیا تو باہر ہو جائے گا توجہ فرما نہیں فرمائی کا ہوا مذہب مطلب یہی ہے عرش آدم لیکن گل سمجھنا معراج ایک ہے سید صلی اللہ علیہ وسلم دا. ایک ہے دوسرے نبیا دا معراج ہر نبی نیا سرکار پاک کا میراج دوسرے نبیا دے معراج دا فرق بکو پہلے آسمان تدم علیہ اسلام ملے نے دوسرے السلام ملے چوتھے میرا گئے اتلے دہان سمبیا میراج نبیاج کی فرق ہے سمبیا سلح سلم جسمانی جسمانی دا مطلب وسال تو پہلو, پہلو جسم مبارک ہے تک جانا یہ عینی میرا عینی جسمانی دوسرے نبیاں اچھے جانا سمجھو وہ ہے مثالی جسم شریف مثالی وفاد تو جسم مثالی ہو جاتا ہے عینی جسم نہیں تا کر کے سونے نبی مثال تو بعد لکھا دنیا ویختی ہے دے اندر ون سبنی شکل چیخنے حالانکہ سونے نبی کی شکل تو ایک ہی ہے نا لکھا شکل دیکھ کے ہر کوئی آتا ہے میں نبی جی تو شکل شریف دیکھ کے بزرگاں امام غزالی لکھیا ہے وہ ہے بسالی صورت یعنی روح شریف اللہ تعالی نے یہ شان بخشی ہے کہ جس سورت آنا چاہے وہ آ جائے اور کسے نو سرکار دے بندگی دی شکل چ کرا دے, کسے نو چاند دے, او دے باپ دی شکل چاہے استاد کی شکل پیر میری علی نا چاہ سیال کی شکل چ کرا دیں لیکن دل آخ گا کہ آئے نبی نے شکل باوے کوئی پہ خواب دے اندر دل آکھے گا ہے ہی، سرکار ہی یہ مثالی شکل یعنی مثالی دا مطلب بشا رن سب لو رب ہی جبریلے امیر حدرت جان جسم میں نبی پاک نے دو بار جبریلے امین اصلی جسم دو بار ایک بار بال تو پچا نہیں اسلے بے عیب بشر بے عیب انسان کی شکل میں حضرت جبریل امین آتے ہیں ہوں وہ صورت جبریل امین جیڑی صورت بنا کے जे रूह असल तला रखना जिम्मे ऐनी जिसमें समझ आ रही निकली تو اینی جسم جڑے نا نہیں ہوئی یہ صرف آمنہ دلال اندر سوال تیرا دین, کونے دین کی ہے رب کون دین کی ہے کی پچھلیاں پتہ ہوئے تو ابھی ہوئیے قیامت تک خبروں دے اندر یہ سوال صرف پاک محمد کریم سوال نہیں ہوتا سی کیوں پوچھا جاتا سی وہ سجنا جی تینوں سانوں علم ہوا پڑھ کے سن کے پیشلیاں دنوں ایمی ای علموں دا سی ہر نبی دوتے اللہ نے فرد کیتا سی اور کسے نبی دا بھامے ذکر کرے نہ کرے نبی آخروں دمان دا اپنی امت نو ضرور دا سنائی ہر نبی دوتے فرد اللہ تعالی نے فرمایا سی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر जो भी पुछया गया सोहने नबी पे भी पूछया जाता सोना नबी कला तेरा साबी नहीं पिछलिया का भी नबी है करके उन्होंने भी कबर के अंदर सवाल का जवाब देना ही प جو ہے سونا آہا. خیر میراج شریف چار حصیہ میں تقسیم ہویا چار مرحلے میں تقسیم ہویا لیکن گل وچوں کڈن لگا جی وہ یہ خصوصیت سرکار کہ جسم شریف اینی دار عرش آزم تک ہے دوسرے مثالی ہوئے یا روحانی یا روحانی کہ روح شریف پرشاں جردی جاوے او نبیا دی اللہ تعالیٰ روحانی میراج کر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا بچلی گل کڈن لگا کی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک ضرور آپ دی شان دے خصوصیت دے مگر بے لیا اللہ د فقیر لوگ فرما دے نے نبی سونے دا میرا آج ایک امت نی سبق دے گیا ہے کی سبق دے امت اے امتیو میں راہ بارا نبی ہو جاتا راہ بار کسی راہ واسطے ٹردیا تسا اسی نشان دے آ گیا جے وہ نبی سونا میراج کر کے دس گیا ہے ہو, کم ہمت نہ بنی میرے میرا سبق لوی मैं जो अर्श के जिसमाल पहुंच गया विसमाल पहुंचना मेरी शान सी माहरूम तू ना रवी मेरी ताबेदारी के अंदर मेरे पिछे जो डर पवेगा तेरी रूह तू मेराज नसीब हो जाने तू जमीन तवेगा अगर मुहम्मद की ताबेदारी आ जाएगा तेरी रूह अर्शे आजम त पहुंच जाएगी نبی دا میرا جی سبق پی دور ہنت دے آ خبردار جہان تو نہیں بنیا اتلے جہانا دے غور کرے وہ خدائی بھی تیرے واسطے ہی بنی اتا کلندر اقبال بول رہا ہے سناواں را دا اگلن بولو سبحان اللہ اقبال فرمودا سبق ملا ہے سبق ملا ہے میرا جی مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے میرا جی مصطفیٰ سے مجھے کہ آل میں بشریت کی زد میں ہے کر دوں فرماتا ہے اقبال مینو تے نبی دے میراج دے سبق ملے آئے امتیوں مینو اے سبق ملے آئے او حضور دے غلامو مینو اے سبق ملے آئے اقبالا کےڑا فرماتا ہے اے سبق ملے آئے خالی زمین نہیں آسمان تے جہان جہانوی نبی دی امت دی زد تے اندر پہنے جے ہمت والا شیر ربانی بھرگا ہوئے اللہ دیا بندیا سونے نبی دا میرا جسمانی ہے اللہ والے فکیران دا میرا نبی دیاکا تابے دا, دا میراج روحانی ہوتا ہے کی مطلب جدوں اپنی روح شریف ن دنیا تو کٹ لے دینے اپنی روحو شریف دے تصورات خیالات توجہ نفس کو تو روحو نو چدا کر لے دینے اپنی روحو دی توجہ اتے کر دینے نبی دی شریعت دے نال روحو نو روشن تے منور کر لے دینے انجاک میراج دا مطلب اتے جانا ایک موت ایک میراج فرشتہ جان قبض کرے مومن دی اتے لے جاوے اے موت اگر مومن حمد کر کے اپنے نفس نو جیو گیاں مار لوے زمین تے بیٹھے آن اپنی روح نو اتے پہنچا دے وے انو ولیاں دا میرا جا خدر یہ سدی کے ہویا ہے فاروقے کلندر اقبال ایک اور مقام ترما ہے سنا فرما اختر شام کیا دو سر میں سناواں گا تو شیر دا مطلب بھی سمجھاوا گا تو پھر ہی سواد آئے گا اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے سہرسہ جس کو وہ ہے آج کی رات رہے یک کام ہے رہے یک کام ہے کے لیے کلندر اقبال فرماند ہے سے فرما دا شام نگر والے پاسو ایک سونا جہا ستارا چڑھتا ہے بڑا ہی چمکیلا ہوں تو سارے تاریاں موٹا ستارا ہوں جو جدو شام آدمی ہے ستارا چڑھتا ہے سنتے آخر ہے ستارا کی آخر ہے, ہے دو گلا کر جلیا میرا آج کی رات نو آم نہ سمجھی بے کالی رات ہے پچھلی رات کالی را مگر اتنا عظمت والی ہے صبح دی روشنی تے نورے نو سجدہ کرنا ہے تے دوسرا پیغامے دے دیے پائی کی آکھے وہ حمد والے آرش بڑا اچھا لگ دائی برجے حمد والا بڑ جامے گا گا گا ایک فاصلہ اور دوسری سر کے اندر اہ کلام پڑھنا وا شام کی آتی ہے فلک سے آواز اختر شام اختر اندر ستارے اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے سہر جس کو وہ ہے آج کی رات رہے یک کام ہے کام آکھ میں نے قدم لوں ایک قدم دا رست ہے کون رہے یک گام ہے حمد کے لیے عرش پری کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے میراج کی رات بن دیے روح نکلی سونا گیا جسم روح ہمت لے جا وال میرے موہتو قبلان تب بزرگ فرماتے نے چلا روح ہالی نفس ہے وزنی شاہ حولی نو کھج کے رکھ دی تے جیس بھارے تو اس حولی نو کڈ لنے تے پھر روتے این جان دیئے بجلی دیوی رفتار پیشا رہ جان دیئے تا کر کے عرش بھی پار کر جان دیئے ایدر بیک بزرگ لوگ فرما دینے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے بچہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے فرما دے خیر ہی اور کتاب پڑھنے قرآن پڑھنے <تصفح> سی عبدل عزیز تباق اسے زمان مصر لکھتے فرما دے نے پڑھنا لکھنے والا ہو رہے گل آپ نے کیوں ہلتا قرآن پڑھنے والا ہلدا روح آئیے نا جی قرآن پڑھتا ہے قرآن بھی آیا اتو رو روچیاں تو اگر ندی کا سا بھی قرآن پڑھے تو گھوڑا وجد جا آہا. آہا. آہ. نو حال پوے. دی سیر گل صرف فرمایا جو غافل یارہ سو دم کا فری کام کافر کام نو آخیا سا پیر باؤ ہے جڑا سا مالک دی یاد تو بغیر نکل جانا ہے یا جا سمجھے سا کافر یہ نہیں آیا کیا بندہ کافر ہے ہمیں فتوہ نہ ٹھوک دیا نانا فرمایا جو دم غافل سو دم کافری سان مرشد سبق پڑھایا گیا کھل اکھیا سنیا سخون اے گیا کھل اکھت مولا ول لایا अपने आप ही हवाले कर दी है जि इजराइल नहीं लिया ओनू नहीं लिजा पिया ओंजा होते जे अपने आप हवाले कर दई तो मेरा की जान हवा रब जा ऐसा इश्क कमाया मरण थिये मरी बाहू गू बहू मरण थके اسمری گ بہو تا مطلب نو پایا پیر کتاب, کتاب، ہاتھ اندر سامنے فارسی بھی یہ ترجمہ چھاپن والوں تو جی غلطی بھی ہوئی وہ بھی دسا گا توجہ نال بول اللہ قربان جاو پیر باہر نام شریف جلال آپ کو ملطانی سرکار دے بیلی نے ساتھی نے شہاب سہروری سرکار دے خاص خاتم نے سلسلا سوہر آخری دن سن حضرت شہاب الدین سوہر وردی سرکار نے آخری دن کمزوری کے دن سن آپ حج جانا سی کھانا بڑا خاص نازک تناول فرمان دے سن تے جیوے طبیعت مزاج نو چائدہ سی اونجدہ کھانا کوئی بھی نیسی پیش کردہ حضرت جلالتین تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی سوچیا فرمایا ان نے ہیں مرشد کھانا منگے گا تاغا گرم طبیعت مطب شریف مطابق دے مطابق دینے تے کی کرا ایک چلہ بنایا انگیٹھی تھی अगवाली अपने सिर बेचा धरीए उस अगो मुर्शिद हज न जा रहा वे पिछो बुरी ईद खिदमत करते जा रहा वे मत मुर्शिद खाता ताजा मंगे अपने सिर नाइना व پر اپنے مرشد دل نو توڑنا گوارا لئی اونے اس فقیر نوے ایک شان کی پیلا بدی آپ دا بنگالے دے اندر دربار شریف خزینہ تو اخبار آخبار لخیار وغیرہ بھی جو بھی لکھی آئے قربان جوان ایک قاضی ہوئے نے بدایون کتاب جو بدوان لکھی آئے بدوان ہو سکنا پرانے دمانے دنائے ہوئی ورنہ لفظ صحیح بدائیون ہے قاضی بدایون میں قاضی سن نجم الدین انہاں دا نام شریف سی سیدنا شیخ کلال الدین تبریزی رضی اللہ تعالی عنہ اپ سرکار گزرے نے قاضی نجم الدین نماز ادا فرما رہے اصل اپ نال گزردیاں فرموندے نے قاضی صاحب کی پہ کر دے لے لوگ یعرض کر دے نے سونیا نماز پہ پڑھ دے نے اپ فرماندے اچھا نماز تو فارغ ہو کے قبی خاطر رنجیتا دل جا پہنچے سرکار دے کوڑ حضور کی فرمایا جی میرے نماز نہیں آئی ایسا نماز نہیں جانتے آ نے ہاں ناراض نا وہ نماز علماء دی گرست و نماز فقراں دی گرست عالما دی نماز ہو رے اللہ دے فقیران دی نماز ہو ر دی نماز ہو رہے فکیر نہ جی دل سوچ کے ٹھہر جائے اوتے نماز دے فرمایا فکیر نماز اے جانا چیر اللہ دے، سامنے نہیں رکھ دے چماز نہیں پال جواب فرمان فارسی بار پڑھ لگا فرمایا دل ہر طرف کے دل جا سب نماز کے ہر बराबर खुद नी नमाज न फकीर चेर नमाज नहीं अदा करदा, अपने सामने काजी हैरान हो गए घर वापस चले गए सुत्ते ने हूं फकीर दलील प्यादे दा। अपने ते दलील कादी साहब जा सुते خواب دے اندر بیخ دے کینے اوہی اللہ دا فقیر جلال الدین تبریزی عرش دے اتے مسلح سٹھ کے نماز ادا کر ریا سی ہے بطلال اٹھے نے جاگے نے آپ دے کول آئے نے حیران پریشان عجیب گالے فقیر عرش دے مسلح سٹھ کے نماز پہ پڑھ دے جدو آپ دے کول پہنچے لیں خواب حال بیان نہیں کی تھی فرما نے کالی جی کی پریشان فرمایا دروازے تو ستر ہزار مقام حال نے اللہ دا فقیر جدو ستر ہزار مقام طے کرنا نماز ایک گیا نے جی. مقام والے بہت اچھے نے جی میں مقام اگچرا جناب سڑ جاؤ گے رہ نہیں سکو گے جناب کل پچنا نہیں جناب جی درویش چوال درویش تری مقام خوش تھی ابھی ہفتا مقام میرے ہر روز ہم برابر ہے عرش نماز میں گزارا بچوں ہزا جا بعد میں آیا خدرہ در خانہ اے کعبہ میں بینن جدو اتھو واپس ہوں ہے اللہ جا فقیر اپنی روح کار اپنی روح شریف ہوں دی واپس ہوں دیئے پھر کتے ہوں دے فرمایا پھر خانہ اے کعبہ جاؤں دے جدو خانہ اے کعبہ تو پھر واپس اپنے گھرول اپنے مقامہ لوٹ دے فرمایا اے مقام بن جاندہ ہے अपन दस उंगलों के बेच सारे जहानू वेखदाय اقیدا بچاؤ ہے جن کو لو اگلے نو بخا چڑھا جن ورنہ کون کر سکتا ہے بندہ کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور ری بازو کا نگاہ سے بدل جاتی <تصفح> دروے وے سجنا عجیب سمجھے عجیب نہ سمجھی روح دا کلبا تن تے ہو جاوے تن وی اگلے لطیف کر لے جان اللہ دے دے سائے ایمان آ بابا حضور بندگی سرکار جیڑی کہ آخری عمر شریف سایا بک گیا وہ کی مکتا ہے روح دسایا ہے بولو ایتھے گل چلو کر جانا، عقیدے دی گل ہے نیٹ کے اتنے بڑی گمراہ لوگ نے، ایک گمراہی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن پا کے فرمایا ہے ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے تو پھر تو نبی بھی ہر چیز ہے نبی بھی تو چیز ہے تو ان کا سایہ ہوا اور سجدہ کرتا ہے تو تم کہ ہزار پہ سایا نیٹ کے اوپر کسی چڑ دی گل میرے تک پہنچی میں فصل جناب اگر میں ثابت کر دیا چیز ہے سایا کو سچی دسیا جی سورج کا سایہ ہے سورج کا سایہ نہیں سورج سے سایہ بنتا ہے ایویں اب سورج کا سایہ نہیں فرق نہیں آیا اچھا شیشے ویک شیشے دو طرح کے ہوتے ہیں شیشے دو ایک شیشہ ہوتا ہے وہ جو آر پار دکھاتا ہے ایک ہے جڑا پرتاؤ مار کے تے ایویں نا جڑا شیشہ آر پار وی اگر یہ سورج کے سامنے کرو پرچام پائے گا پرچھاوا پائے گا چیز چیز، میں کرنے ہیں یہ دو چیزیں لب گئی ہیں سایہ نہیں آیت کے معنی میں فرق نہیں آتا اور اگر محمد عربی کے سایہ ...نا ...نا کہا جائے عقیدہ رکھا جائے کہ وہ سائے سے پاک تھے ایت وقد البحض جیر فرماتے ہیں مخصوص الباد ہوتے ہیں خیر کا لیکن جواب سے آ گیا ادھر ویخ سجڑا قربان جاؤں دے بزرگ دے واقعے دے والیا میرا ہے ایک روایت سنا اگرچہ ملک مرسل ہے موایش کے اندر قبول ہوتی ہے قبول حوالہ سنو بہت سی بنے دیا امام بخاری دے زمان دے دا محدث. اپنی کتاب کتاب لکھ رہے ہواجلا بولو جامعا. سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانو مرد تو لیلتا الاسرائے بے مغیب فی نور العرش فقل تو من حالا امالکن قال اللہ قل نبی قال اللہ قل من اللہ رجل من معلق سونا نبی فرما نو ہے عرش دے نور دے اندر لک کے بیٹھا ہے میں پوچھا نالشتے ن اے کونے? امالا کونے? کیا کونے? من اے کونے? ارد کی ایسا اے شخصے مرتے خدا جہی دنیا زبان مولا مسروف سی دل مسجد اللہ لٹکیا سی भावे अपने घर जाता सी नमाज पढ़ के फिर भी दिल अल्लाह दे घर न ही लगा सी घर دے اندر نہیں سی لگدا بلم یا سست سبا والد ہے اپنے والدن نو گالا کڈھان دا سبب نہیں بنیا توہین بے عزتی دا سبب نہیں بنیا نہ کسے دے والے والدن نو برا بولیا ہے تاکہ میرے والدن نو کوئی برا نہ بولے کوئی بھی انج دا کم نہیں کیتا قدی زندگی اچ کہ اگڑا کہ یار پھٹے موے دے جمن جم آلاں آن دا اینو شرم نہیں ائی کی کیتا سوں انج دی وی کبھی کوئی گل کم نہیں کیتا سی ماں باپ دی تازیم کا ہمیشہ بن کے رہا ہے فرمایا ہے وہ اللہ تعالی نے ارشد نور دے بے چھپایا ہوا ہے کی مخلوق تو بے نیاز ہو جائے مخلوق تو بے نیاز ہو جائے یہ استگنا کی بندگی چا ہو جاوے کہ رب پاک کو دی بجائے بندگی مصروف میں تین کی آخا تین فلانی شاید دے نہ میں تیرے ود دوست اپنا میں دشمن نفس دشمن نہ میں تیرے علم بہتر رکھنا تیرے ناڑا رکھنا لہذا میں بندگی تا در حالت راضی ہوں بھی سوال نہ کرے مخلوق تو بھی سوال نہ کرے ادھر بے نیاز ہو جائے ادھر بندگی پورا ہو جاوے تو روح میں کر لگے پھر روتے لیکن عجیب اللہ علیہ السلام بندگی بندگی کامل بندگی جبریل امیر آئے نے سونے آگے دشمن پہ سٹ د حکم درشاد فرما دو. فرما ہو گیاد کر دے سونے آ کے نہیں مینو اجازت دو میں ترب تیرے یار نب जे यार होगा आप तो आपे बचा लवे बस इधर इधरों बंदगी बखाई जबरील तो बेनिया کے بند کی فلاحوں کے بخائی آواز آئی قل رہا یا نارکونی مرتا ہوں سلامل اللہ ابراہی ہی طبیعت دا ہو رہے فقیروں میں تلار چیو گے کہ میں ہو ساکھنا لیکن اقبال ساڈیس دور دا شکوا کردہ وہ اندھا یار گالے آ یہ جنہوں استغناہ کرنے جیدے ویچ ملنے مسلمان دا میراج لکیہ وہ اندھا ایس دور دا لاب دیگا فرمان دا نا دھون. ڈس چیز کو تحضی بے حاضر کی تجلی میں نہ ڈھونڈس چیز کو تحضی بے حاضر کی تجلی میں کہ پایا اس نام میں راج مسلمان یار ایس دور اس دوری نا تو کی نان بےیازی یہ چیز کہ پایا میں معراج مسلمانی مینو تو مسلمانی دا معراج ایسے بے نیازی چ لکا دستا جو نہیں فرمائی معلوم ہوا میرا سید امبیا کا بھی ہے ہے ہے بھی ہے کیا ہے ہے اصل میں راج وہی ہے میرا دوسرے امبیا کا بھی ہے میرا اولیاء کا بھی ہے نبی انہیں جی بندہ مٹ کے رو کی خدمت کرے دے فنا ہواجی آخر جد آخری وقت آپ سامنے اللہ ایک بندہ ایک بندہ سامنے ہر فل ہر بوٹا سونا ہے سجا کلاؤ چہرے دے اتنے فرحت اور خوشی دے آسار نمودار ہوتے ہوں اگر اگ تے چہرہ سنگڑتا ہے سوڑا پہنتا ہے پریشانی کے آسار ہوں ایزرگ فرما نے جسے اللہ سونے دا مومن وسال کرتا ہے نا. وفات آن دی، و دے سامنے و مقام جنت اور سب سامنے آ جائے ہاسد ہاسد ہو دنیا تو جانتے ہیں میرے خیال سوچ کے بیٹھا تھا میں تو سب سنا دوں یہ جی کچھ حاصل ہوا ہے تو نیک دعا یاد کرے تو اللہ پاک معاف کرے تو اس ذات کوئی دعویٰ نہیں اگر صحیح ہوگئے تو قبول کر کے بخشش آخر سلام جان رحمت مشمع سلام اچھا بھائی شریف جلسہ ہونا نا ان شاء اللہ, اللہ تو اکرام نے بلایا ہے مصطفیٰ بلا بلتا شب, شب اسرا سے خدمت کے قدسی کہے آ رضا کی مطلب آپ قیامت دیا ہو گیا حضور کی دی خدمت نوری فرشتے بیٹھے مینو آخنا مدر پار دا سرفا جا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار مجھ سے خدمت خود سیکن پلاسمت پلا شاہ صاحب جملہ